اپنا قرآن قرآن قولها قابل مصطفى وعاش سماه ثوبي قولها قول الذين في الجنه من صوت القادمها کتبھی تو با بلین آل پولیتا دنیا رافیہ ویسو با مین ویسا با م اور اس طرح شراب کی بنیادی اہم باتیں بتائیں اور تقریر نے فرمایا ہمارا جل ڈ کام کی رادی کا کھلی کیا ان تمام طرف باتوں کا ماحول لبے لبا یا تمام طرف باتوں اور نصیحتوں میں سے ایک جامع نصیحت وہ تجھے نہ کروں کہنے لگے کیا نہیں رسول اللہ کے رسول علیہ وسلم آپ نے ہمارا سکھ علی کا حصہ رکھا اپنی زبان اپنے قابو میں رکھے زب اپنے پر گیا پوچھا وینا رول ابھی مانا تقل کیا ہم آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے ہمارا محافظہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیںوگوں کو جہنم میں منہ کے پر یا ناچ کے پرا کرنے کا سبب صرف اور صرف ان کی زبانیں اپنی زبانوں کی وجہ سے لوگ جہنم میں منہ کے بر جیت کر دان کیے گئے یعنی زبان کا غلط استعمال انسان کو جہنم میں پہنچانے کا باعث بن جاتا ہے اور وہ بھی انتہائی ذلت کے ساتھ کہ ناک کے بال بندے کو جو جا رہا ہے ناک سے لکیریں پھینکتا ہوا جہنم میں رہ اسی طرح ہم یہ کریمس اور سب کرواتے ہیں یہاں کا جو تیار کا دکھاتے جنات بین جنت ہی لا جواب بنا ایسے جنت والے اعمال کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک گلا کا ایک ہاتھ ڈیڑھ چوٹ کا فاصلہ رہ ہے لیکن اس پر کتاب سب سب لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی کوئی بات رہتا ہے تو جس کی وجہ سے وہ جمنت میں جا سکتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عمر بھر برے پہمان کرتا ہے تاکہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا خات لا جاتا ہے تو اپنی آخری بھر میں فیصلہ اللہ کا نیوا سی نے دُبا وہ اللہ ابو العالی کی علامتی والی باتوں میں سے کچھ باتیں نکل جائے تو اللہ عب العالی ان کی اس باتوں کی وجہ سے اس بندے کو جزت ملاتا ہے انسان کی زبان اس سے نکلے ہوئے پر تھا یہ جہنم میں داخلے کا باعث بھی بن جاتے ہیں اور جزت میں داخلے کا باعث بھی بن جاتے ہیں نبی کریم فموا ولی وسلم نے چند ایک ایسے کریمات کی نشاندہی کی ہے جو لوگ عام طور کہتے ہیں بول دیتے لگی کا آپ آ رہا نہیں کرتے لا لاپرواہی میں کہتے ہیں لا لاپرواہی میں کئی کئی بار بندے کو جہنم یا جنت میں پہنچا دے مثال کے طور پہ سنم اتنے ماجا کے یو فرمایا من الاسلام جس نے یہ کہا کہ کا تعلق جملہ اس نے اسلوام سے بولا تو ان کا دین بخوا کا نہ اگر کوئی جملہ اس نے بولا ہے لیکن یہ سچا نہیں یہ اسلام سے بری بڑی ہے لیکن کہتا ہے کہ میں اسلام سے بری اسلام کے کا میرا کوئی زد نہیں اپنے میں اگر وہ جھوٹا ہے تو فرمایا تھا ہوا کرنا پارا تو وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا وہ ان کا سارے پن لگ یا وقت کی نہیں اتنا مکارے ماں اور اگر اس نے یہ جان جو کہا ہے اس جبلے کو ادا کرنے میں سچا تو پھر اسلام اس کی طرح واپس کرے ہی ہوتے کسی خوف کی وجہ سے کسی کے جبرو نکران کی وجہ سے وہ جھوٹ بولتا ہے کہہ دیتا ہے کہ اسلام کے ساتھ میرا کوئی پانی ہو تو اس پہ اس ادارے لاکار ہندی کو اس کی نیت پر من کیا جائے گا جیسے پرانے مزید ہے اللہ خانہ کو تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اتنا پورا وکل بوتھ کا جو آدمی مجبور کر دیا جائے اس کا ایمان پر ہے لیکن جبر کی وجہ سے غلط سے بچنے کے لیے وہ کلوائیں کھڑنے بیٹھتا ہے ایسی پر کوئی گرشت نہیں کوئی پکڑ نہیں کیوں اس میں اپنی جان بچانے کے لیے ایسا جملہ ہوتا ولا کے انسار ابری فواہ جو شراب بدر کے ساتھ افری یا کہتا ہے کوئی جبر نہیں کوئی ٹکرا نہیں ایسے بغیر کسی جبر کے بغیر کی طرح مجبوری کے افری یا اور جگلا کہہ دیتا ہے تو ایسے آدمی کا اللہ اور برقرار کا بدل ہو تو جان بوجھ کر چاہے کوئی عالمی مذاق میں بھی ایسی بات کہتا ہے جو اسلام کے عقیدے کے منافع ہو تو اس کی بات کا اعتماد کیا جائے جیسے بھی دین اسلام کے جو بنیادی آبائش ہیں اور شاعر ہیں ان کے ساتھ مذاق کرنا پرکھنچائز نہیں بلکہ اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعالی نے دین اس کو کو برقرار دیا اللہ سبحانہ خانہ ہوا تعلیٰ کرواتے ہیں ایک غلط روپ سے پوچھو گے آگ جسے کہتے ہیں فرمایا کافی لاتی اللہ کے ساتھ ہنسی مضا اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کی آیات کے ساتھ خود گلدستہ کو. نہیں ہوں زیادہ تر ہوں پتھر فن تم بڑا ایمان کوئی ادھر بہانے قبول نہیں تم نے اپنے ایمان کے بعد خوش اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا ہوتا ہے دینی جی اسلام کے اہم کام ان کا مذاق اڑانا ان کا مذاق بنا یہ بھی سب گرم ہے سرجائی بھی یہ روایت کی ہے ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی مدد میں تیسرا کے دیا آج کل ہمارے یہاں تو جتنے بھی وسیفہ ہیں عبی نبی ان کے پاس کوئی چلا جائے بے چارہ میں وہ یا کچھ تینوں کلاکیں لکھ کے اور نما رہے اور بدے کا کا نہ بھی ہو وہ نبا رہے تھے اس نے ایک مجرس میں کی طرح پہ تھی ابھی قریب سے ہوئے اور اللہ عالمی او کی کتاب کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے اللہ کی کتاب کا مذاق بنایا جا رہا ہے ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں ایک مجرس میں تینوں سلاقیں دے دینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ خدا قرار دیا سلاح کا اور ہم اللہ نے ہے نا پرانے مسیح کرنی ہے اور اللہ خار نے کہا ہے اللہ سلاب رقبے رقبے کے ساتھ دو مرتبہ ہے جس کے بعد تمہیں رجوع کا آ معروثری انگیسان اس کے بعد معروف طریقے سے یا تو روکے رہنا ہے یا اچھے طرح سے چھوڑ دینا ہے وہ انستا رہا اگر دو کے بعد تیسری مرتبہ پھر اس نے تلاش دے دی طلبا وہ کھڑکا کرنے لگا پھر وہ اس کے لیے مدد کے لیے وہ عورت خلا نہیں ہوگی کسی اور سے جائے ہوگا یہ اللہ کو اللہ کو اصول اور تریہ اظہار دیا ہے ایک طلاق دیں عزت ختم ہو جائے گی عورت آدھار ہے اور جہاں مرضی کی دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگوں نے سمجھا تھا کہ جب تک تین تلاقیں پوری نہ دینے تو وہ بات ختم نہیں ہوئی ایسی بات ایک طلاق کے بعد عزت کے دوران رجوع کرنے کا مرض و ہے بت ختم مرد کا اختیار ختم ہو گیا وہ اور آزاد ہو گئی شریر کے آمد بھی دوبارہ اسے رجوع کرنا چاہے تو اس کو بھی نئے سرے سے نکاح کروانا پڑے گا دوبارہ شرائط ہوگی ہاتھ محر ہوگا نگاہ کے گواہوں کے گے سارا کچھ نئے سرے سے کیوں مدت ختم ہوگی تو پھر آپ سلاق ایک ہی بنتا ہے اللہ آپ نشانہ ہوا سہارا کا مار بنا رکھ دیے ہیں اور رکھ کیا ہے کہ ایک وقت میں ایک طلب دے جائے تین طرح دینے کا اختیار ہے یہ طریقہ ایک طرح سے عزت کے ذرا رضو کرنا چاہتا ہے کر لے نہیں کرنا چاہتا نہ کرے اس کے بعد عورت کا دور نکال کر والے اپنا دے نہیں دوسری مرتبہ رجوع اگر ہو جاتا ہے پھر دوسری مرتبہ کلاب کی ضرورت آتی ہے بندہ دوبارہ کلاس دے پھر رجوع ہو جاتا ہے گھر کو پھر کوئی ایسا مشورہ بن جاتا, رہے، کہ قرآت جاتا رہے، قرآت ہے کہ کلاب دینا نہ جاتی تو ٹھیک ہے اللہ نقصان ہوتا نہیں اللہ دینے کا حلال میں سے موبود ذریع نہ پسندیدہ ذریع اللہ تعالیٰ کے ہاں تلاب ہے تو اس نے ایک ہی مجلس میں تینوں تلاقے کرتی دے دیتا کوئی کتاب دیدہ نہیں بہانا بنی آپ بولے کون ابھی تو میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور میرے ہوتے ہوئے تم نے کتاب اللہ کا ملاق بنا لیا ہے یعنی سب اس کو نہ ایک آدمی کھڑا ہوا کہتا ہے اتنا غصہ اس نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکتا اکٹھی تین تلاقے دینے والے پر تو یہ جوش میں آ کے کہنے لگا کیا میں اس کو بدل نہ کروں اس نے تین تلاقے اکٹھی دی اس دن اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیسے غصے کا امکان تو اسلام کے شاعر میں سے اسلام کے فرائض میں سے الگات میں سے کسی حکم کا مذاق بنا لینا اس کو کھیل کا تماشا بنا لینا شریعت پکڑنے کی اجازت نہیں ہے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے سیدنا دینا بن بنا دعا بن سفیان البجلی بہت اللہ ابوا و تار کو فرماتے ہیں کہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واقعہ سنایا کہ اللہ تارا ایک آدمی نے کہا اللہ کی قسم اللہ بندے کو واپس کرے گا اللہ اسے نہیں پہنچے گا اور اللہ خشان اللہ نے سروایا من اللہ دن دیوکھے والی فولہ کون ہے جو مجھ پر قبضوں کا کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا کہ کی کیا ضرورت اور مزاق ہے فطینی فدغور فولی پولہ جس کے بارے میں تو نے کہا کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں میں نے اس کو بخش دیا وہ اکثر اور تو نے جس نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ اس کو نہیں سوچ سکتے تیرے عمل میں نے خبر کر دی یہ گایا واقعہ سنن نبی داحود میں بد تفصیل کے ساتھ ہے کہ رجلان کی مدیش تاریخ کے لیے دو آدمی تھے ایک گنا تھا والآخر مجھ سے عبادت اور دوسرا عبادت کرنے میں بڑی محنت کرتا تھا لَا آآ آآ تو یہ عبادت گزار جو تھا اس دوسرے کو دیکھ رہا تھا مطلب کسی نہ کسی کسی نہ کسی گنا نہیں لگا ہوا ہے تو یہ کہتا آپ رک جا رک جا گنا واپس آ جا پیسہ ایک دن اس نے اس کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو کہا اب پھر باہر آ اب یہ گناہ کرنے والا کہتا ہے یہ میرا میرے رات کا معاملہ ہے مجھے میرے رات کے ساتھ چھوڑ اب وہ جاتا نہیں باپ مجھ پر ذریب مقرر کیا گیا ہے جب اس نے یہ باتیں کہی تو اس ضفا گزار نے آگے سے کہ اللہ كی قسم یہ نہیں بخشے گا یا اس نے یہ کہا لاجوی روا بل اللہ مجھے جلت میں داخل نہیں کرے گا نبی غریباتے ہیں آپ نے دور پہ نہیں اللہ تعالی نے دونوں کی خبر کی وہ دونوں ازار عالمی کے پاس اکٹھے پیش ہوئے تو اس عبادت گزار کو کہا کیا تو میرے بارے میں زیادہ جانتا ہے اور خود علامہ یعنی فازرا یا جو چیز میرے ہاتھ میں ہے اس پر تیرا کوئی بس اختیار ہے وقال علی مد نے اور گناکار کو کہا ادہ نے جن جاتا اور دوسرے کو کہا ادہار اس کو جرنم میں لے کر عنہ کے یہ الفاظ ہیں انہوں نے یہ روایت بیان کی صحیح مسلم میں یہ روایت اللہ سے اور سنبی لابو میں یہ روایت ابویرا ودی الحا ہوتا ہے یہ روایت پیار کرنے کے بعد فرماتے ہیں وہ اللہ نیلی خطم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ کلین اور واپس دنیا ہوا اس نے ایسی بات اپنی زبان سے نکالی کہ اس بات میں اس کی دنیا بھی کما کر دی آپ بھی کما کر دی کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ اس پر نہیں بخشے گا یہ ایسا جملہ ہے جو بندے کی دنیا کو بھی گواہ کر دیتا ہے آفت کو بھی گواہ کر دیتا بخشنا نا بخشنا اللہ کے اختیار میں ہے بتا کون ہوتا ہے یہ فیصلہ کرنے والا کرنا ہے اور کتنا بھی گناہ گاہ رہی ہاں آپ کا کام ہے اس کو نصیحت کرتے رہے آپ اس کو نصیحت کریں سمجھائیں وہ کام آمیں پھر بھی سمجھائیں وہ اپنی برائی پہ کھڑا ہوا ہے آپ اپنی اچھی عادت پہ نصیحت کرنے پہ ڈٹے رہیں جمے وہ برائی کرنا نہ چھوڑے آپ نصیحت کرنا نہ چھوڑیں یہ آپ کا کام اللہ نے کسے بات کرنا ہے کسے بات نہیں کرنا اللہ کو شام ہوا لافار اختیارات کے بارے میں کوئی بات نہیں یہ لاطار کا اختیار ہے اللہ اب العالمی دقت ہمیشہ اس میں کیا کرنا ہے اور کیا ہے اسی طرح ہوا چلتی ہے اور اس کے ساتھ کچھ نقصان ہو جاتا ہے کچھ میں ہوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں بڑی بری آتی اور منبوس و و اور سر دابوت میں اب ہو رہا ہو تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا اور رحبت اللہ اللہ سے ہے جو رقمت اللہ تعالی اپنے بندوں پر کرتے رشنا تو یہ ہوا کبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لے کے آتی ہے کبھی اللہ کے آداب کو لاتی ہے فعلا فلا تو سب دہا تو جب تم اس کو دیکھو تو اسے گالی نہ دو اس کو برا بھرا نہ کرو ورا فیبا اور اللہ سے اس کی خیر نہ اللہ عالمی یعنی ہوا کو برا خراب کہنے کی ضرورت نہیں اسی طرح جا کے اللہ عنہ کی روایت لا تو ہوا کو برا نہ کہو پقی کا جب کچھ ایسا دیکھو کہ ہوا کے ساتھ کچھ نقصان ہو رہا ہے تو کہو اللہ ہم کا واقعی ہوا کی خیر کا سوال کرتے ہیں واقعی معافی ہاتھ اور اس وہ خیر مانتے ہیں جو اس ہوا میں موجود ہے واقعی معروفیت اور وہ خیر مارتے ہیں ماہوں میں رق ہندو کا, اس ہوا کو دیا گیا ہے کا اور اس شادی جو اس ہوا میں موجود ہے ماہوں میں رقبی اور جس چیز کا اس ہوا کو حکم دیا گیا ہے اس کے شادی بنا چاہتے ہیں اسی طرح نبی کریم شاعر اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے براہ مان اور کہے اے اللہ اگر تم چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے ایسا کہنے سے منع کیا صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ عنہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ کو پھر نہیں سیکھتا تم میں سے یہ نہ کہے کہ اللہ اگر کوئی چاہتا ہے تو مجھے بخش دے ارحم نہیں اگر کوئی چاہتا ہے تو مجھ پہ رہن کر وہ زخم اگر کوئی چاہتا ہے تو مجھے, مجھے رزف دے ایسا کوئی نہ کہے بلکہ فرمایا گی میں اللہ عالمی سے چمک کر مانگے اللہ تعالی سے دعا مانگے ایسے مانگے جیسے بچہ زد کر کے مانگتا ہے والا طریقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے والا ہو گیا بڑے شاپ اللہ کو جو چاہتا ہے کرتا ہے لاپ کا لہٰذا ہو اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا کوئی نہیں ہے تو لہٰذا آپ اللہ سے مانگیں تو ڈٹ کے مانگے یہ نہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر دے چاہتا ہے تو رزت دے, دے دے چاہتا ہے تو رحمت کر ایسی باتیں کہنے کی ضرورت ڈٹ کے اللہ تعالیٰ سے سوال کریں اپنے گناہوں کی ہاتھی مانگیں اللہ سے رزت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کریں جو اس نے ماننا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا طریقے سے مان اسی طرح کچھ اس لوگ کرتے ہیں جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہیں نبی کری صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولنے سے مانا ہے سر نبی دا میں سیدنا سیدا بن جبان رضی اللہ کا عنہ کی روایت ہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلام تو یہ نہ کہو کہ جو اللہ نے چاہا اور جو فلاں چاہا بلکے پولو بلکے پولو اللہ کے بلکہ کہو ما شاہ اللہ تم شاہ فلام جو اللہ چاہے اس کے بعد جو بندہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم اصل ہے جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہے اکٹھا اچھا جیسے اللہ چاہے پھر آپ چاہے اللہ چاہے گا تو کچھ ہوگا دوسرے کے کہانے سے کچھ نہیں ہوگا اور اللہ کی چاہ اور بندے کی چاہ کو برابر نہیں کرنا اللہ کی چاہن ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اگر استعمال سے منع کیا روایت ہے صحیح جناب ابو ہو رہے اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمیر القبی الحرق میں گاڑی کبھی مومن بہتر ہے طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ ازب چل کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے وہ بالکل بھی نہ صحیح بار بار منہ جیسا بھی ہو اس میں خیر ضرور ہوتی ہے لیکن کبھی مضبوط طاقتور مومن کو زیادہ بہتر ہے سرمایا علاما کا ان چیزوں کی عزت کو جو تمہیں فائدہ پہنچائے وہ سہن بلہ اور اللہ تعالیٰ سے مد طلب کرو والا اور عاجز نہ آ جاؤ حق نہ جاؤ وہ کا سیون پڑا سل اور اگر تجھے کوئی تکلیف کوئی پریشانی پہنچے تو یہ نہیں کہنا لو انی فالتو گانا کرا اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسے ایسے ہو جاتا یہ بات نہیں کہی کرو پتہ ہوا اللہ نے جیسا چاہا جا ویسا کیا اللہ نے جو نصیب میں ساتھ دیا لو تب تک رحم الگ اگر, اگر یہ شیطان کے عمل کو توڑ دیتا ہے اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسے ہو جاتا میں ایسے نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا گزشتہ کاموں کا افسوس کرتے وغیرہ کے نام شریعت نے اسے سے منع کیا کیونکہ اس میں شیطانی عمل کا دہر ہے بندے کے احتقا میں یہ بات خفیہ طریقے سے داخل ہوتی ہے کہ میرے میرا یہ کام کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے یا یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اور وہ ان کا تو سوچنا اور طریقہ کار ہی ہے کہتے تھے لو کار امید نام معاف ہوتی لوگ ہمارے پاس رہتے تو وہ قتل نہ ہوتے مرتے نام جو میدان جہاز میں نکل آئے تھے ان کے بارے میں ہم نے کہا اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو قتل نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ جن پر اللہ سبحانہ ابر سال نے اس میدان میں قتل ہونا لکھا تھا دہا دنیا کی کوئی فخر جہاں پہ فخر ہو کے انہوں نے گرنا تھا جگہ تک یہ ضرور نکلتے گھروں میں بیٹھے رہنے کے باوجود جہاد میں شرکت نہ کرنے کے باوجود پہنچ جاتے اگر ایسا کر لیتے تو یوں ہو جاتا ایسا نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا اس طرح کے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہوتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو گالی دینے سے منع کیا روایت ہے تیزی اللہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف آدم. آدم دیتا ہے, ہے. وہ زمانے میں زمانہ یدین امر میرے ہاتھ میں ماملاً میں رو ہی پلٹ پلٹ کرتا ہوں تبدیل کرتا ہوں زمانے کو برا کہنا زمانہ بڑا برا آ گیا ہے وقت بھی بہت برا ہے اور وقت یا زمانہ برا نہیں لوگ برے ہوئے ہم یہ کریم صلی اللہ بڑے وقت کرواتے ہیں کہ اتنے آنند زمانے کو برا کہ اللہ اٹھایا ہوا کہ کو تکلیف دیتا ہے یہ آدم آدم کا بیٹا مجھے دیتا ہے کہتے ہیں کہ تو بدلا ہوا زمانے کو برا برا کیا اسی طرح نبی اللہ سر وسلم نے فرمایا سیامت کے دن اللہ پخشانہ ہوا تھا اعلیٰ کے نام سب سے برا نام اپنا سیاماں سب نامی بار کے انداز سیامت کے دن اللہ سبحانہ و تھا کے نزدیک سب سے گھٹیا اور غذیب وہ آدمی ہوگا جو بلک الحمد لاکھ کہلوائے بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ شہنشاہ کا نام انسانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کو انتہائی نام رکھا دیتا اور یہ لفظ ہمارے یہاں بقرت استعمال کیا جاتا ہے شہنشاہ اور شہنشاہی شہنشاہ شاہ شہنشا شہنشا عنی شاہ بادشاہوں کا بادشاہ اور یہ رتبہ صرف اللہ عبر عمیر کو ہی کرا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق سے سب سے وہاں والا کون پریشانی